الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبی الله وعلى اليك واصحابك یا نور الله رسول كريم ارف الرحیم صلى الله عليه وسلم پر درد اسلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا صاف آوم القیامہ او کما قال علیہ السلاۃ السلام فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا حدیث مبارک کے اندر یہ بشارت ہے روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑنا آپ دیکھیں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے آپ دیکھ لیں دو منٹ پانچ منٹ لگ جائیں گے تو درود پاک لازمی پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑے انشاءاللہ شاء کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار بھی ہوگا اور انشاءاللہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام پر عمل بھی ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چرن کے ناظرین ہمارا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ آج ہم نے آپ کو کون سے ملک کی سیر کروانی ہے آج آپ کو تصوراتی خیالاتی دنیا میں کون سے ملک میں لے کر جانا ہے یقیناً آج ہم نے اس ملک میں اس شہر میں آپ کو لے کر جانا ہے جہاں جانے کی ہر مسلمان کی تمنا ہوا کرتا ہے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے ہر مسلمان ہر عاشق رسول چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو اس بات کی تمنائی ہوتی ہے اس بات کا وہ تمنا کیا کرتا ہے کہ ہم بھی اس شہر میں جائیں اور وہاں کی برکتیں حاصل کریں یقیناً آپ نے ہمارے تشہیری مدنی گلدستے کے اندر دیکھ بھی لیا ہوگا آج ہم نے بات کرنی ہے مکہ مکرمہ کی جی ہاں آج جس شہر کی جس مقدس وادی کی جس مقدس ملک کی جس مقدس شہر کی آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے احادیث طیبہ میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے مسلمانوں کا ارمان وہاں جانے کا ہوا کرتا ہے ہر آنکھ یہ چاہتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے کعبے کا نظارہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے وہ وادی دیکھ لوں اس مقدس وادی کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہمیں ملتا ہے کہیں اللہ العزت نے اس وادی کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا للدی بک مبارک و حد کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم البلد البلد. کہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا امین اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے بد ببا ابراہیم و مکان الد <الْبَعِت> اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے فضاس وی علیہ کہیں اللہ تعالی نے اس شہر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اس کو اس طرح موضوع سخن بنایا ہے ولی تب وفو بال کہیں اس شہر کا تذکرہ رب نہیں فرمایا ہے فول کا شطل المسد الحرام کہیں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا ذکر خیر اس طرح فرمایا ہے جا بجا اللہ نے قرآن کے اندر اس شہر مبارک کا ذکر فرمایا ہے اور ہر بندے کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر میں میں خود بھی جاؤں میرے گھر والے بھی جائیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مکائے مکرمہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر بہت زیادہ فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ اصلاح السلام کا بچپن گزرا ہے حضور علیہ السلاۃ اسلام کی یادگاریں ہیں عقائد عالم علیہ السلاط السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ کے اندر گزرا ہے یہ وہ پہاڑ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلاط اسلام کی زیارت کی ہے یہ کعبہ وہ ہے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کی ہے اس کعبے کی دیواروں نے انبیاء کرام کو دیکھا ہے یہ وہ مطاف کی جگہ ہے جہاں پر اولیاء کرام نے طواف کیا ہے نبی کریم علیہ السلاط السلام نے طواف کیا ہے صحابہ نے طواف کیا ہے اور بھی کیا کیا بیان کیا جائے آج کے اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو مکے شریف کی زیارتیں بھی کروائیں گے آپ کو ان شاء اللہ ہمارا ایک مدنی قافلہ یوں سمجھ لیں کے سفر پر گیا تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے اور کیسا ان کا سفر رہا وہاں کے مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھانے ہیں اور انشاءاللہ زیارتیں بھی کروانی ہیں یوں بیٹھے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو انشاءاللہ مکے کی زیارتیں اور مکے شریف کی سیر آپ کو ان اللہ کروا لینی ہے رکن شرا عبد بھائی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ساتھ ہوتے ہیں تشریف لا چکے ہیں عبد بھائی آپ کو سلسلے میں مرحبا دا کہتے دا ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ سلسلے کا ٹائم تو پونے نو تھا تھوڑا سا لیٹ ہو گئے آپ پونے دس اچھا پونے دس تھا جی جی ہاں الحمدللہ میں ایک سلسلہ ابھی ہم نے ریکارڈنگ کر رہے تھے وہاں سے تاخیر ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ایک سلسلہ ہم نے عید اسپیشل کے لیے ریکارڈ کیا عید منائے علماء کے ساتھ اید یعنی یقین کریں اتنا انجوائے کیا ہم نے اس با سلسلے با کو ریکارڈ کرنے میں اور بھی آپ بھی ماشاءاللہ اللہ سلسلے کرتے ہیں یہ دستور ہے کہ جس سلسلے کو ریکارڈ کرتے ہوئے آپ انجوائے کریں تو پھر ناظرین بھی انجوائے کرتے ہیں واہ واہ پھر ان بہت خوبصورت سلسلہ ہوا دس مفتیان کرام اور علماء کرام یعنی دارالفتا کے اسلام میں ہمارے ساتھ تھے اچھا اور بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں انتظار کیجیے عید کے دنوں میں ان شاء اللہ دیکھ سکے عید کے دنوں میں عید منائے علمائے کرام کے ساتھ ٹاپک جی بہت اچھا الحمد اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے علماء کرام کا فیض بھی ہمیں عطا فرمائے عبد بھائی آج ہمارا سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ مکہ مکرمہ کا سفر ہے کیا بات ہے کیا فرماتے ہیں آپ ہاں تو کہتے ہیں نا وہ یہ بھی انجوائے کرنے ہیں ہم اس سلسلے سے اٹھ کر بھی جو ہے نا ایک دل کو خوشی تھی کہ مکے کی باتیں ہوں گی اور کیا بات بہت خوبصورت تمیدی گفتگو آپ نے کی کہ پرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال نبی پاک نے اس دنیا کو 63 تھری ایئرز اختیار فرمایا 63 سال اختیار فرمایا تریسٹھ سال میں سے ناظرین 53 سال میرے آقا علیہ اصلاۃ نے مکہ پاک کو اختیار کیا تو ذرا سوچیے کہ مکہ پاک میں کیسی یادیں ہیں میرے آقا کی گلی گلی میں میرے آقا کی یادیں ہیں اور بچپن وہاں گزرا جوانی وہاں گزری ولادت گاہ مکہ پاک میں ہے تو اور پھر کعبہ مشرفہ وہاں پر ہے ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے یقین جانیے عاشق رسول یہ بات طے ہے ناظرین اور یہ یہ بات میں الفاظ میں سمجھا بھی نہیں سکتا آپ دونوں اس کے گواہ ہیں جتنی بار بھی مکہ کعبہ شریف کو اسکرین پر دیکھ لیں لیکن جو حقیقی کعبے کے سامنے جا کر کیفیت بنتی ہے نا یعنی بندے کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی اللہ کی رحمت سے عمران بھائی کئی بار حاضری کا شرف ملا ہے لیکن جب بھی جب بھی کعبے کے سامنے جائیں نا کیا بات انسان تھوڑی دیر کے لیے کو کہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کدھر آ گیا وہ واقعی وہ منظر بھی یعنی جو آنکھوں کو کولنس جو آنکھوں کو برکت ملتی ہے اور جو لطف آتا ہے کئی چیزیں ناظرین الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی اور سبحان اللہ کابے کا دیدار وہ ایسی ہی کیفیت کا نام کا amal sar allah واقعی مدنی چلن کے ناظرین وہاں جا کر دیکھنے کا جو لطف و سرور ملتا ہے وہ الگ ہی ہے تصویر پھر تصویر ہوتی ہے تصویر کو دیکھنے سے بھی اپنے لطف ملتا ہی ان ہے ان یقین ہے نو ڈاؤٹ اس کا منظر دیکھ کر ہر بار جنہوں نے دیکھا ہوا ہے انہیں دیکھ کر اور لطف آتا ہے آئے کہ آئے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا تھا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں لیکن آئے آئے میں نے کہا نا کہ ہزار بار بھی دیکھا دو منظر یہ میں کہنا کہ تجربے کی بات ارض کرو میری بات کئی لوگ ایڈمٹ کریں گے کہ آپ نے ہزار بار قابل کی زیارت کی ہو ہزار بار گنبت خضرہ کی زیارت کی لیکن جب آپ سامنے پہنچتے ہیں نا تو وہ کیفیتی اور ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی وہ ایکسپریس ہی نہیں کی جا سکتی اب سبحان اللہ بالکل فیل ہوتا ہے کہ نور برہ اثرا ہے برس رحمت برس رہی ہے اور حدیث پاک یعنی سری حدیثیں موجود ہیں نا है کہ کعبے پر ہر وقت رحمت برس رہی ہے نبی یہ پاک کے روزے پر 70 ہزار فرشتے ہر وقت موجود ہیں تو پھر کیوں نہ ماں رحمتیں برسیں تو یقینا یہ کمال کا منظر ہوتا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو دیکھنا نصیب آئی اور آمین پھر جو دیوانہ وار طواف ہو رہا ہوتا ہے نا وہ جس کی کیفیت کے ساتھ حاجی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک عجب کیفیت ہے عجب سما ہے وہ دیکھ کر یعنی اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے بلکہ ان لوگوں سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ کی کیسے رب کے دیوانے ہیں ایسے اللہ کی رحمت لوٹنے آئے ہیں آئی. کوئی افریقن جا رہا ہے کوئی عربی آئی. جا رہا ہے کوئی یورپ سے آیا ہوا ہے کسی کو عربی بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے اس کے تلفظ بھی ٹھیک ادا نہیں ہو رہے مگر وہ پھر بھی پڑھے جا رہا ہے سفحان اللہ مطلب میں نے کہا نا یہ وہ یہ وہ کیفیات ہیں جو الفاظ کے ذریعے بیان کی جا سکتی مگر سبحان اللہ اللہ وہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے آئی. کسی کو روتا آئی. دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کسی کو تڑپتا دیکھ کر خود انسان تڑپ جاتا ہے کہ کیسے مانگ رہا ہے کیسے التجا کر رہا ہے کیا بات ہے کیا, بات ہے؟ کیا بات واقعی مدنی چینل کے ناظرین وہاں کے نظارے وہاں کی باتیں دل کرتا ہے کہ کرتے ہی چلے جائیں وہاں کی, بات کی باتیں اور نظارے کرتے ہی چلے جائیں وہاں جا کر واپسی کا تو دل کرتا ہی بہرحال اللہ تعالیٰ بار بار ہر مسلمان کو وہاں کی حاضری اور مکہ پاک کی بار بار اللہ تعالیٰ اور مدینہ پاک کی بار بار اللہ تعالیٰ حاضری ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ پیر و مرشد کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ فیملی کے ساتھ اللہ تعالی عطا فرمائے مدنی چلیں کے ناظرین میں سے بھی جو یہ تمنا رکھتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے اور نبی کریم علیہ اصلاح اسلام اپنے پاک در کی حاضری ان کو بھی عطا فرمائے عبد الحبیب بھائی کاب شریف کی گفتگو چل رہی ہے تو کاب شریف کی گفتگو اور طواف کی بھی گفتگو ہوئی تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو مدنی گلدستوں کی طرف لے جانے سے قبل جی اور پہلے تو ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی تھے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی وجہ سے جو ہمارے دیگر اسلامی بھائی ہیں ان پر بھی وہاں بڑے کرم ہوتے رہے बाँ बाँ बाँ اور بڑی فضیلتیں ان کو بھی ملی ہیں اور ان کی خدمت کا جذبہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی ہوا کرتا تھا اس کی بھی بات کریں گے لیکن میں یہ چاہوں گا عبد الحبیب بھائی کہ وہاں متاف کی کچھ پیدل زیارتیں بھی ہیں یعنی متاف اگر ہم جو چکر لگاتے ہیں کعبے کے ارد گرد اس کی کچھ پیدل زیارتیں بھی ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ تھا وہاں پر وہ تھا اس کی بھی اگر کچھ نشان دہی یا فرما دیں تو ہمارا ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے کہ اچھی بات ہو جائے اصل میں دیکھیں پہلے تو جو متاف ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے یہ جگہ دکھا بھی دیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ منظر دکھا رہے تھے جی جس باربل پر طواف ہوتا ہے کعبے کے گرد آ, بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں بھی کئی امبیا اکرام کے مزارات ہیں تو اب چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے ویسے قبر کے اوپر نہیں چل سکتے لیکن جو بتا اب یہ اینیمیٹڈ دکھایا جا رہا ہے لیکن یہ اصلی منظر نہیں ہے یہ ہم نے پکچرائز کیا ہے لیکن جس جگہ پر طواف ہوتا ہے یہاں پر انبیاء ایک کے مزارات ہیں تو اب طواف کرنے کی اجازت ہے شدید کی طرف سے لیکن دل ہی دل میں ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر دیا جائے اسی حرم پاک میں وہ جگہ بھی شامل ہے جہاں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا جہاں سے میرے آکا معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تو ایک یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ ہمارے جو اسلامی بھائی اس قافلے میں گئے ہوئے تھے ان کو جو ہے معراج کی رات وہ کاب شریف میں ملی تھی مکہ مکرمہ میں ملی تھی اور معراج کا دن جو تھا وہ مدینہ پاک میں ملا یعنی پیارے آقا نے مکے سے سفر شروع کیا اور لا مکان تک پہنچے اور آپ نے مکے میں رات گزار اپنی کراج کی جگہ مدینے پہنچے تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا تک پہنچا میری می رجک میں تیرے قدم تک پہنچا میری کے میں تیرے قدم تک پہنچا بڑے نصیب والوں کو یہ لمحات ملتے ہیں اور میں پچھلے سال کا اپنا واقعہ پچھلے سے غالباً پچھلے سال کا بے حکم کب مجال پرندے پچھلے سال سے سال کا واقعہ ہے اور شب میراج ہی تھی اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم رات ہی میں مدینے کا سفر کریں گے یعنی میراج کی رات جو ہے سفر مدینہ ہوگا اور مدینہ شریف میں اسلامی بھائیوں نے Uh, میرا بیان بھی رکھ لیا تھا پلان yeah. تو یہ تھا کہ اثر کے بعد نکل جائیں گے تو ایشا تک پہنچ جائیں گے اور وہاں شب مراج کا اسلامی بھائی نے جمع کیا تھا کہ ہم وہاں پر ان شاء اللہ کچھ مدنی ہلکا وغیرہ کریں گے آپ یقین کریں جو عمران بھائی نے بات کی نا کہ حرم سے نکلے تو نکلنے کا دل نہیں چاہتا ہے تو ہم اثر کے بعد چار ساڑھے چار کا وقت تھا الوداعی حاضری دے کر کابر شریف سے باہر نکل تو میں نے اسلام بھائی کو کہا جی جانے کا yeah. جی نہیں چارا جانے کا مدین شریف تو ہے لیکن کاش ہم رات کا تھوڑا حصہ یہاں بھی گزار لیتے یعنی دو جو جگہ رات مل جانی تھی مغرب ہو جائے گی تو شب مہاراج یہاں بھی مل جائے گی اور تھوڑا لیٹ نائٹ مدینہ شریف بھی پہنچ جائیں گے تو یہ میری زبان سے نکلا اور ایسی بس کیفیت تھی ہم گاڑی میں بیٹھ گئے عمران بھائی اتنے سفر کیے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ڈرائیور کو راستہ ہی نہ ملے مدینہ شریف جانے کا اچھا ہم گھومتے پھرتے پھر مکے میں داخل ہو جائیں گاڑی باہر جائے پھر مدینہ شریف راستہ کدھر ہے تھا یار میرے حساب سے ادھر ہے حالانکہ مکے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے راستے پتا ہوتا ہے ان کو ایک گھنٹہ گزر گیا مغرب جو ہے نا وہ حدود حرم میں ہو گئی میں نے کہا لگتا ہے یہ ابھی وہاں بلاوا نہیں آیا اور سانسیں یہاں لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ ہم نے مغرب جو ہے وہ حدود حرم میں ہی ادا کی اللہ کا شکر ادا کیا کہ شب محراج ہماری مکے میں شروع ہوئی اور اب نکلے تو فورن راستہ مل گیا اور ہم پہنچ بھی گئے رات کو مدین شریف یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں مبارک باتیں ہیں اور مبارک سے ہیں ماشاءاللہ خوش نصیب تھے مدنی قافلے والے جن کو شب محرج جو ہے وہ مکہ شریف میں ملی اور ستائیس رجب کا جو دن ہے یعنی گویا ماشاءاللہ جنہوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے افطار جو ہے وہ راہ مدینہ میں یا مدینہ جا کر کیا یہ بھی ایک خوبصورتی تھی ہمارے اس مدنی قافلے کی عاشقان رسول جو سفر پر گئے ان کے لیے ایک خوبصورتی یہ بھی تھی ہم نے جو دیکھی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں بھی اکثر اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا اور مدینہ پاک کے اندر بھی کافی اسلامی بھائیوں نے روزے رکھے اور یہ بھی تھا کہ روزے کی فضیلت اور ایک بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ رکن نے پہلے بتا تو دیا ہی ہے کہ وہاں کی نیکی تو ایک لاکھ نیکی کے برابر اور ایک روزہ ایک لاکھ روزوں کے برابر تو یہ ثواب سے محرومی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے لیکن جس کے دل میں سوز و گداس ہو لطف و سرور ہو تو وہ اس کو خوشی سمجھتا ہے اور اس کو اپنا ہی لیا کرتا ہے تو مدبی چلن کے ناظرین ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ وہاں بھی گئے تو آپ عبدالحبیب بھائی بات کر رہے تھے پیدل زیارتوں کی حضرت رضی اللہ تعالی انہا کا گھر بھی وہیں پر تھا جی اس کی کوئی نشاندہی ہے ہاں اس کا جو پلر کا رنگ ہے تھوڑا سا اگر کوئی اب یہ لفظوں میں تو بیان کرنا مشکل ہے اگر وہاں لے جائیں نا آپ نے کوئی منظر بنایا ہو تو وہ جگہ آج بھی ایک الگ رنگ کا پلر بنایا گیا ہے اور الحمد پہلے تو اس کے بہت قریب بھی جا سکتے تھے اب پتہ تعمیرات ہو رہی تھی تو وہ جگہ آج بھی جا سکتے ہیں قریب جا آپ لوگ گئے ہوں گے اور وہاں باقاعدہ ایک چھوٹی سی کنڈی بھی اوپر ہے نشانی کے طور پر تو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ کا بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ مکان وہاں ہے اور ماشاءاللہ اللہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار شب مہراج بلکہ پچھلے سال کی بات ہے جب شب مراج ہم نے وہاں منائی تھی تو ہماری فیضان مدینہ کے امام صاحب ہیں اسد بھائی عبران بھائی اسد بھائی اور ہم نے الحمد وہ مغرب کے بعد سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے میں نے کہا یار امی کے مکان میں بیٹھے اسی مکان کے قریب بیٹھے پورا کلام الحمدللہ وہاں بیٹھ کر کیا بات ہے کیا بات اچھا وہاں پر ان اشار کا مزہ اور سروری الگ ہے یہیں سے سفر شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ بار بار اس پاک گھر کی اور پاک جگہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے عبد الحفیظ جبل ابو قبیش بھی وہاں پر کیا فرماتے ہیں جبل ابو قبیش یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ بھی ہے اور اس کو اسلام میں بھی بڑی جس کو اسلامی واقعات میں بھی بڑی جو ہے نا اہمیت حاصل ہے کوہ صفا کو جبل -ے ابو کبیس کی ناک بھی کہا جاتا ہے بالکل آپ دیکھیں کہ جبل ابو کبیس کے ساتھ کوہ صفا کی پہاڑی ہے گری بھی ہے, بلی بلی ہے。بلی ہے. بلی دوسرا جب طوفان نو آیا تھا تو جبل ابو کبیس پر ہی حضر اسمد کو رکھ دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب طوفان نو ختم ہوا تو حضر اسمد کو واپس اس جگہ پر لایا گیا اسی طرح ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ اثرات السلام نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا اور جبل ابو کبیس جو ہے یہ ایک تو قدیم ترین پہاڑ بھی ہے اور اس شاکان رسول نے اس جگہ پر نشانی کے طور پر مسجد ہلال بھی بنائی تھی یعنی پیارے آکر نے جہاں کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے کیے تھے مگر اب وہ نشانی نہیں رہی ہے تو وہ پہاڑ بھی دیکھنے سے لائق ہے اور بالکل کری بھی ہے آپ کوہے سفا مروا کر رہے ہیں اگر صحیح سے باہر نکلیں تو سامنے جو بڑا پہاڑ ہے وہ جبل ابو کُبیس اللہ وہاں پر دار ارکم بھی تھا چھپ چھپ کر جہاں سے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے ہاں یہ جبل ابو کبیس اور کوہ صفا کے درمیان کہیں تھا اگزیکٹلی exactly جگہ تو پرانے لوگ بتا, بتاتے ہوں گے تو دار ارکم کی بھی بڑی نشانی ہے اور دار ارکم وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی گویا دعوت اسلام شروع ہوئی اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر وہاں پر جو ہے گویا وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے ایک ایک کُلاتے تھے اور نبی پاک انہیں اسلام کی دعوت دے سکتے آج اللہ علام ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں ساری دنیا میں اسلام کی شمع روشن ہے یہ جی اس دار ارکم کی برکت ہے کہ آج دنیا بھر میں یہ مساج ہے جب نکلیں گے اور سفا سے جب نکلیں گے اور اوپر کی طرف آئیں گے سیڑھیوں سے تو سیدھے ہاتھ پر ہی ایک دار ارکم کا گیٹ نام کا ایک دروازہ ہے اچھا ہاں تو عارف باپو ہمارے وہاں پہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو دار ارکم ہے یہ یہیں پر جو ہے یہ جو آرام میں داخل ہونے والا جو دروازہ اس کا نام ہی دار ارکم ہے جی جی گڈ ایک دروازے کا نام ہے اسی جگہ وہی سامنے جگہ وہی جگہ وہی ہے اور اب تو ظاہر ہے کہ وہ تعمیرات ہو گئی ہیں اب اسی طرح اس کے سامنے اگر جائیں گے نا تو اس کے سامنے والی دو سیڑیاں چھوڑ کر مزید جو آگے کی دیوار ہے وہاں پر گیٹ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک مقاہر, مقاہر جو ہے سبحان اللہ آپ کا آستانہ سبحان یہاں اللہ پر سبحان پر سبحان اللہ تو اللہ مدنی چرن کے ناظرین ایک بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ سفر کریں تو اللہ والوں کے ساتھ کریں سفر کریں تو آشقان رسول کے ساتھ کریں سفر کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کریں کہ جو عبادت کا کچھ ذوق بھی رکھتے ہوں کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا عبدالحبیب بھائی وہاں جا کر بھی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں وہاں جا کر بھی بس یہ چیز لے لیں یا وہ چیز لے لیں ٹھیک ہے سوغات لے کر آنی چاہیے اور تحفہ بھی لے کر آنا چاہیے گھر والوں کے لیے یہ اس کا حدیث میں بھی ہمیں حکم ہے لیکن زیادہ تر توجہ شروع کے کچھ دن تو عبادت میں ہوتا ہے طواف میں ہوتا ہے اور لیکن اس کے بعد پھر جو ہے کچھ توجہ بلکہ زیادہ توجہ شاپنگ کی طرف بھی چلی جاتی ہے افلا فرما امیر علیہ سنت نے پچھلے ایک بدری مذاکرے میں جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز تھی نا تو تبرک کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی تبرک ہوتا ہی تھوڑا ہے تبر تبرک تابر. لینا ہے تو تھوڑا ہی لے لینا اب باعت. تبرک کے لیے چار چھ دن مارکیٹ گھوم <دفق> <ہو> رہے ہیں <تصفح> <حوالي> ایک بات دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ تھوڑے دن ذوق رہتا ہے اس کی وجہ ہے اچھا اور میں نے بہت غور کیا اس پر اس کی وجہ پتہ کیا ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں پورا دن کتنی دیر مسد گزارتے ہیں کتنے گھنٹے گزارتے ہیں جب ایک شخص کا مسجد میں بیٹھنے کا معمول ہی نہیں وہ اکیلا ایک ہوتی انفرادی عبادت وہاں انفرادی عبادت کا موقع ملتا ہے اجتماعی ہاں ہم اجتماع میں بیٹھ جاتے ہیں دو دو تین تین گھنٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے نیکی ہے لیکن اکیلے اپنی عبادت کرنے کا کتنا معمول ہے میں نے امیر نسلے سے ایک بار سوال کیا تھا کہ حضور یہ میں نے غور کیا کہ لوگوں کا ہرم پاک میں دل جو نہیں لگتا یا زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے اکتا جاتے ہیں چاہے وہ مکے میں ہو چاہے وہ مدینے میں ہو ایک بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم نے یہاں یہ عادت ہی نہیں بنائی کہ میں اکیلے کچھ تلاوت کروں میں اکیلے کچھ مطالعہ کروں میں اکیلے کچھ تصویر پڑھوں وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بندے کا جی چاہتا ہے میں باہر نکل جاؤں تو اب یہ مکے مدینے جانے والے جو اب بھی جائیں گے رمضان میں ابھی بھی, بھی جا رہے ہیں اپنے حمد. آپ سے ضرور کریں سوال ضرور کریں کہ پورے دن میں ڈبل بارہ گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں میں نے کتنے گھنٹے ہر میں پاک میں گزارے Wow. جب آپ یہ کیلکولیٹ کریں گے نا تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار مکے گیا روتے روتے مدینے گیا تڑپتے تڑپتے دعائیں کر کے اور چوبیس گھنٹوں میں کیلکولیٹ کریں تو شاید چار پانچ گھنٹے بھی نہیں گزارتے تو باقی کدھر گزر رہے ہیں بھائی ہونا یہ چاہیے کہ بس اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے پڑے رہے ہیں وہاں پر تو پھر انشاءاللہ ضرور کرم ملے کرم ہوگا انشاءاللہ بڑی پیاری بات کی ہے انفرادی عبادت کا ذوق ہونا چاہیے میں ایک بات یہ ذکر کروں گا یہاں پر کہ رکن شورا حالانکہ بہت سارے اسلامی بھائی ان کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن جیسے بھی کچھ نہ کچھ وقت ملتا تھا تو ہم نے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو دیکھا ہے اسی طرح شہزادہ حضور حج کے موقع پر تھے ان کو بھی دیکھا ہے کہ انفرادی عبادت کا اپنا جدول رکھا کرتے تھے کچھ نہ کچھ انفرادی عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے مجھے یاد ہے عبد بھائی کہ جب متاث میں بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اب وہاں ذکر و درود وغیرہ جاری تھا مجھے بہت یہ بات پسند آئی اور اب تک یہ یاد ہے دیکھیں نیکی اگر کسی کے ساتھ کریں گے اور اچھے انداز میں کریں گے تو وہ یاد رہ جایا کرتی ہیں عبد الحبیب بھائی نے وہاں مجھے جو ہے اپنا موبائل دیا یا پھر وہ رسالہ دیا تھا اس کے اندر وہ چودہ آیات سجدہ تھی اور ان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ چودہ آیات سجدہ پڑھ کر جو ہے اور اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے اب کعبہ شریف سامنے ہے اور وہ فضیلت بھی ہے یقینا کعبے کے سامنے دعا مانگے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا لیکن یہ چودہ آیات پڑھ کر مزید دعا مانگے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو چودہ آیات سجدہ پڑھ کر چودہ سجدے کرے چودہ چودہ سجدے ہے کیے ہم نے اور پھر یہ فضیلت ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت, تلاوت فضیلت دا دا اس میں ماشاءاللہ یہ چودہ آیات سجدہ بھی ہیں اور یہ چلیں لگے ہاتھوں مشورہ دے دیتا ہوں کہ قبولیت کا ایک زبردست یہ سمجھے فارمولا ہے تو مکہ مدینہ میں ہم کرنے کیا گئے ہیں باتیں تو کرنے گئے ہیں تو جب, جب جب موقع ملے تو چودہ آیات سجدہ پڑی چودہ سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگ لیں کیا معلوم بگڑی بن جائے گی تو یہ انفرادی عبادت کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ انفرادی عبادت ہونی چاہیے اور جدول اس کا اپنا ذہن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اجتماعی بھی ہونا چاہیے کچھ رونے دھونے کی بھی عادت بنائیں وہاں جا کر بھی نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے کعبے کے سامنے بھی آنسو نہیں نکلیں گے تو کہاں نکلیں گے بہرحال اللہ تعالی ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے گفتگو تو دل عبد الحبیب بھائی کر رہا ہے کہ کرتے ہی جائیں اور باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید وہاں کا تذکرہ کریں لیکن ہمارے کچھ پیکیجز بھی ہیں کچھ مدنی گلدستے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ناظرین کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں اور کالز بھی ہمارے ناظرین کی ہیں آئیے پہلے آپ کو ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنا مقبول نصیب کا ادب نصیب پر مقبول فرما کلند el صلی اللہ علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین الحمد للہ مکہ روانگی کا وقت ہے مدری قابل کے اسلامی بھائی بس میں بیٹھ چکے ہیں اور ان اب لبیک پڑتے ہوئے ہے. درمیان میں وہ مبارک مقام جہاں میرے آکا علی صلاح السلام نے احرام کی جیت فرمائی جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں مسجد نیکاط بھی کہتے ہیں ان وہاں رکیں گے آپ کو وہاں کے بھی دکھائیں گے احرام کی بھی کریں گے اور پھر کے لیے روانہ ہوں گے میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں کا میرے لیے اسے آسان کر دیں اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرمائے اسے میرے لیے بابرکت فرماؤت فرماؤ عمرے کی اور اللہ وجل کے لیے کا احرام بادشاہ ہمارے لیے آسانی عطا پڑتا ہوں پورا کرنے والوں کے لیے احادیث میں جو فضائر مسور ہیں کہ اللہ علیقتوں سے ہمیں حصہ آتا فراہم ہماری مقصد کا ذریعہ بنا لیں قدم پر آسانی ادب ذوق لبئ لبئ ان الحمد والنعمت واہ واہ مدنی چلیں کے ناظرین آپ نے مسجد نقات کی بھی زیارت کی یہ اب یارے علی ہیں میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہم لوگ پہلے گئے تھے مدینہ شریف اور نیت یہ تھی کہ پہلے مدینہ شریف میں حاضری ہو اور حضور علیہ اللہ تو اسلام سے عمرے کی اجازت لے کر پھر عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو پھر مدینے سے مکہ گئے تھے اور مدینے سے جب مکے جائیں تو رستے کے اندر ابیار علی مقاد پڑتی ہے وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے عمرے کی نیت بھی وہاں سے کی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے آپ نے مناظر بھی دیکھے اور مفتی قاسم صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے اور عمرے کی نیت بھی وہاں سے انہوں نے کروائی بڑا لطف آتا ہے یہ دو چادریں اس کو دیکھ کر ہی ایسا مزہ آتا ہے تو ان کو پہن کر طواف کرنے کا کیا مزہ ہوگا عبدالحمید بھائی کیا فرماتے ہیں جی سفر کہیں سے بھی کریں نرالہ اور پیارا ہی ہے لیکن مدینے سے جانے کا ایک لطف ہے اور آپ کے مدری قافلے کی ایک خوبی, خوبی یہ تھی کہ پہلے بھی مدینہ اور بعد میں بھی بعد میں بھی مدینہ اچھا اس کی ایک مجھے جو فائدہ اس کا یہ نظر آیا ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی گئے تو جمیل بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے हुँ. جمیل لودی صاحب ہو سکتا ہے وہ سلسلہ دیکھ بھی رہے ہوں हुँ. تو وہاں ان کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی تو وہاں ہم نے ان کا علاج وغیرہ بھی بہت کی کوشش کی आ, لیکن بہرحال ان کے ہارٹ کا پرابلم تھا تو ان کو پھر پاکستان بہرحال آنا پڑا واپس تو اب ہم جو پہلے مدینے گئے اور مکے میں آکے کے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو ایک یہ فائدہ بھی نظر آیا کہ اب وہ ان کی مدینہ شریف بھی حاضری ہو گئی عمرہ بھی انہوں نے ادا کر لیا اور پھر وہ ایٹ لیسٹ مدینہ شریف کے بغیر نہیں آئے وہ مدینہ حاضری ہو گئی ان تو بہرحال اس کا یہ جو مزہ تھا نا کہ حضر الصلاح اسلام کی بارگاہ سے مکے گئے ہیں اور پھر دوبارہ مدینے جانا ہے آ رہا ہوں میرا سامان میں رہے کیا بات ہے کیا بات ہے کچھ کالز بھی ہیں آپ کی مزید آپ کو مدنی گلدستے دکھانے ہیں آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں ابھی ہولینڈ میں ہم جہاں نشین سنت کے ساتھ یہاں دنہ میں آج سنت عمرا اجتماع ہے اجتماع میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مدنی چینل پر سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ اللہ عبد الحبیب بھائی کے سفر. اصفار ان کی تو بھائی. کیا ہی بات ہے اور پھر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے جو سفر ہیں کچھ ہماری بھی یادیں ہیں عبد الحبیب بھائی آپ کے ساتھ سفر مکہ پاک کی سفر مدینہ پاک کی اللہ تبارک واط پھر سے وہ دن لائے کہ پھر جو وہ منا سے سفر ہو اور پیدل جو ہے وہ دھول وسلام پڑھتے ذکر اذکار کرتے اور وہ طواف زیارت کے لیے جب چلے تھے تو اس میں ایک بڑی میں نے جو ہے وہ انفرادی کوشش کا جو انداز دیکھا عبد بھائی کا مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ مختلف موقع پر لوگ ملتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ ہم نے دیکھا کہ کسی کو داڑی شریف کی نیت کروانا نماز کا ذہن دینا پھر کوئی بہت محبت پیار کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ اس طرح انفرادی کوشش کرنا کہ اس کا ذہن اس طرف آئے کہ وہ مدنی کاموں میں حصہ لینے والا بنے مساجد کی تعمیرات کا ہم نے بہت دیکھا شوق ماشاءاللہ اللہ بھائی کو اللہ سلامت رکھے کہ مساجد کا ذہن بھی بھائیوں کو دیتے کہ آپ مسجد تعمیر کریں کوئی اپنے والدین کا ذکر کرتا ہے کہ سنا وشال کر کے یا ان کے لیے دعائیں مقصرت مقصرت کی دعا بھی پھر اس کے ساتھ یہ ذہن دینا کہ آپ اپنے سال کے لیے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت دے اور بار بار ایسے مبارک سفر بھی ہوں اور ان مبارک سفروں کی یادیں بھی ہمارے ساتھ شیئر ہوتی رہیں تو ایک جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سفر میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیر برکتیں دے اور نظر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ ابوالبیاان ہمارے حاجی اذر رکن شورا ان کے ساتھ الحمدللہ مجھے بھی کئی سفر کرنے کی سعادت ملی ہے اور آمین میں آمین ایک اور خوبصورت بات بتاؤں بہت بھی الگ ماشاءاللہ میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں یہ جب بیان کرتے ہیں نا یہ بڑے جلالی لگتے ہیں اچھا میں بھی ان کو یہ سمجھتا تھا کہ ایک بندہ جب اتنا جس کو کہ نا شاندار شاندار بیان کرتا ہو تو پتہ نہیں اس کی طبیعت بھی ایسی ہوگی یہ اتنے آرزی کے پہکر ہیں میں نے ان کے اندر اتنی آجزی دیکھی ہے اچھا میں ادران بھائی کے بارے میں بھی آج کچھ بتانا ہے میں نے اچھا ہاں میں نے شاید زندگی میں پہلا سفر ان کے ساتھ کیا ہے اچھا تو سفر واقعی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی انسان کو پہچاننے کے لیے نا بہترین چیز سفر ہے تو ازربائی بھائی کے ساتھ جو میں نے ازربائی سے سیکھا ہے اتنے ہمبل ہیں یہ اتنے پولاٹ ہیں اتنی ان ہے یعنی یہ دیکھیں نا آج بھی کال کر کے حوصلہ افزائی کرنی ہے حالانکہ یہ بھی ساتھ تھے یہ بھی رکنے شورہ ہیں یہ بھی مدنی کاموں کے ماہر ہیں اچھا ایک بات جو میں نے ان کے اندر اور سیکھی ہے یعنی یہ میرے ساتھ کنٹینیو ان کا معاملہ ہے جب ہر طیبین یہ میں نے جانا ہے نا اور ان کو خبر ملنی ہے تو ان کا آنسو سے روتا ہوا میسج آتا ہے बाँ बाँ یعنی اتنی رقت ہے ان کے اندر حالانکہ ماشاء ان کی بھی حاضری سال میں کئی بار ہوتی ہے لیکن میں نے ان کو اتنا رکت والا پایا اور یہ وہ ہمارے ہمارے اس طرح یوں سمجھے آپس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی چنگاری ہوتے ہیں جن کے پاس رہو نا تو وہ آگ لگا دیتے ہیں وہ ماشاء اللہ اس کے رسول میں تڑپا دیتے ہیں از ون کہ ماشاء اللہ رسول خاص طور پہ حاضری مدینہ کی جو ان کو تڑپ ہے ابھی پچھلے دنوں تو کمال ہو گیا میں مدینہ شریف میں تھا اور میری فلائٹ تھی آ, باب المدینہ کی کیونکہ دوسرے دن مرکزی مرجی سے شورہ کا مشورہ تھا تو مجھے کسی نے کا اظہربائی بھی آئے ہوئے ہیں ارے میرے کو اظہربائی کا تو پتہ ہی نہیں تھا تو یہ دو دن کے لیے بھی پہنچے ہوئے تھے تو یہ وہ ماشاء جانا آنا کسی طرح پہنچ جانا یہ ماشاء بڑا زبردست ان کا انداز ہے اللہ یہ ذوق یہ شوق یہ تڑپ ہم سب کو نصیب پر عبداللہ نام کے ہوتے ہیں عبداللہ البھائی آپ بھی جانتے ہیں ان کو ان سے میری بات چل رہی تھی یوں ہی اراکین شورا کے سفر کے حوالے سے یہاں پر حاضری کے حوالے سے انہوں نے کہا ان کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں عبداللہ بھائی نے یہ فرمایا کہ امیر عالیہ سنت کے باغ کے ہر پھول کی خوشبو الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اراکین شورا آتے ہیں ان کے ساتھ تقریباً سبھی کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کی سعادت بھی ملی اور کابر شریف پر حاضری کا موقع بھی ملا مدینہ شریف بھی ساتھ جانا ہوا ان کا بیان ہے سبھی کی آنکھیں اشتبار ہوتی ہیں بلکہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ چونکہ فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے تو فیملی بھی جو ہے وہ مطلب رونا دھونا بچے تک بچوں کا بھی عبداللہ بھائی نے بتایا بالخصوص اثر بھائی کا ذکر کیا اور امین بھائی کا ذکر کیا انہوں نے کہ اپنا مدنی منع بھی ان کے ساتھ تھے مدینے شریف کی طرف حاضری کے جب لمحات تھے تو گاڑی کے اندر مدنی منع بھی رو رہے تھے بھر رہے تھے یہ دعوت اسلامی ہے کہ جو عشق رسول بتاتی نہیں بلکہ عشق رسول پلاتی ہے دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے انشاءاللہ بڑے آپ کو فائدہ نصیب ہوں گے جی نیکسٹ کال ماشاءاللہ عمران بھائی اللہ کو اپنے رحمت سے بہت برکتیں آتا فرمائے ایک مرتبہ پھر آج مدنی سفر نامہ مکت المکرمہ جو آج آپ ماشاءاللہ اللہ ریلیز کر رہے ہیں حاجب عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے میرے بھائی حاجب عبدالحبیب بھائی کی اللہ رب الزت آپ کو دنیا اور آخرت, آخرت کی بھلائی اور برکتیں آتا فرمائے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی معصرت فرمائی کے آپ ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے الحمد سنیت کے لیے آپ ایک تحفہ ہیں تحفے سے بھی بڑھ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے نا ہمیں عطا کہ اللہ رب کو دنیا اور آفرت کی بہت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے لیے بھی دعا فرمائے کہ ہم بھی آپ کے جو ہے نا اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والے بن جائیں آمین آمین مدنی کاموں کی بات رتن شرح اثر بھائی نے بھی کی تھی یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے چلتے چلتے کسی کو داڑھی کی نیت کسی کو امامی کی نیت کروا دینا کسی کو نماز کی دعوت دے دینا واپسی جا کر بھی نیکیوں پر کمر بستہ رہنا اس کی دعوت دے دینا مدنی کاموں کی ترغیب دلا دینا یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کیونکہ وہاں پر دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں تقریباً مسلمان آتے ہی ہیں ہر ملک سے ہر خطے سے وہاں پر آتے ہیں تو وہاں کئی مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا انداز بھی دیکھا ان سے گفتگو کرنا بھی دیکھا ان کو مدنی کاموں کی ترغیب دلانا بھی دیکھا کچھ مشورے ہوئے ان کے ساتھ شرکت بھی الحمد وہاں پر حاصل ہوئی نصیب ہوئی بہرحال بڑا ہی پیارا انداز دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آ, عراقی نے شورا جیسا جذبہ عطا فرمائے اور مدنی کاموں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا میری والدہ محترمہ کے لیے آپ نے دعا کی بہت شکریہ ضرور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہیں مگر ایک عرض ضرور کروں گا کہ آج دو دن سے میرے والد محترم کی طبیعت کافی ناساز ہے اور وہ اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں تو خاص دعاؤں کی عرض ہے ماشاء ہمیشہ ہی آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں دعا کیجیے گا اللہ انہیں شفا کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمایا آج میں جو کچھ ہوں لیکن یہ میرے والد محترم ہی تھے جو مجھے پکڑ کر میر علیہ سمت کی بارگاہ میں لے گئے تھے اور یہ ان کا احسان ہے مجھ پر اور آج وہ واقعی ایک آزمائش میں ہیں طبیعت ان کی ناساز ہے تو خاص دعا ضرور فرمائیے گا جی. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت کا میرا آمی بھی ذہن تھا عبد الحمد بھائی کے سلسلے کے آخر میں آمی آمی یہ ناظرین کو بتانا ہے ان شاء اولا درمیان میں ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ کو والد صاحب کو بھی صحت کاملہ ملا جلا محت و تندرستی عطا آمید آمید نظر آمید بس سے محبوظ فرمائیں آئیے آپ کو ایک اور بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ مکے شریف کا دکھاتے ہیں جی الحمد لله سبحان الذي تخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنا اصل مولی گیا نی او پالک وسا دیا نو ای آپ نے سفر کے مناسب بھی دیکھے ابنان بھائی آپ سے سوال ایک یہ ہے کہ شریک مسئلہ تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد کو جو ہے سر ڈھاپنے کی اجازت نہیں ہے سر ڈھاپ نہیں سکتا مرد تو آپ نے تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی احرام کی حالت میں اس وقت جا رہے تھے ہم نے نیت نہیں کی تھی اس وقت یہ سفر جو تھا پہنچ رہے تھے جی جی اس وقت نیت نہیں کی تھی تو ہم یعنی احرام کی عمرے کی نیت کرنے سے پہلے کے یہ مناظر تھے اور اب یارے علی جو ہم نے پہلے مضنی گلدستہ دکھایا اس سے پہلے کے جو ہے یہ مناظر جب نیت کر لی تو پھر جنہوں نے ٹوپی وغیرہ بھی پہنی ہوئی تھی تو وہ پھر اتار لی گئی جی اتار لیا جائے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ یہ مناظر اور یہ سا اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے آمین جی اگلا مضنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو جی اپنے گناوں کو یاد کرتے ہوئے دباؤ کریں دعائیں بھی پڑھنا چاہیں تو رفیق ہر میں دعائیں بھی موجود ہے البتہ جو مستجاب ہے حضر اسبت سے پہلے جو دیوار ہے وہاں پر اللہ مرمبنا آطنا فردیا حسنا وقلا حسن آگا بنار یہ دعا پڑھنا مستحب ہے پڑھتے ہوئے چلیں آنسو بہاتے ہوئے چلیں ایک مخصوص مقام پر جا کر ہم رک جائیں گے اور جب بالکل کعبہ شریف ہمارے سامنے ہوگا تو پھر اس کے بعد جب کعبہ شریف کو اشخبار آنکھوں سے دیکھیں تو جو دل میں دعائیں مانگے اور ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میں جو تجھ سے دعا مانگوں میرے حق میں جو بہتر ہو مجھے عطا فرما اور حالات حضرت کا وہ شعر اگر پڑھ دیں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں کچھ کے لب سے عامی رب بنا کا ساتھ ہو حرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مفتی سنت مفتی محمد قاسم صاحب اور دیگر اشق اس وقت عمرہ ترکیب اجتماع کی ترکیب ہو ہوں گے اللہ اللہ <سؤال> تعالیٰ ہم سب کے ہاسیہ کا مشورے اور مسوران کے لیے بھی شرمائیے کا ویسے ہاتھ لبیک لبیک حمیب صلی اللہ محمد صلی الله علیہ وسلم مجھے بجے یہ شارہ ہجرا ہے اور اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو روانہ ہوئے ہجرت کے لیے اس راستے سے روانہ ہوئے ماشاء اللہ دقا اب اس جگہ پر ہم موجود ہیں اور اب صبح حرم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اللہ کریم عم عمر فرمائے, عطا فرمائے تعالی جی مدنی چلن کے راضنی شاہ, شاہ راہ ہجرا کی بھی آپ نے کچھ نہ کچھ زیارت کر لی ہے تو بہرحال نسبتوں کی اگر بات کی جائے مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آئی کہ جب ہم یہاں سے ایئرپورٹ پر گئے جو ایئرپورٹ پر کاؤنٹر ہم نے الگ کروایا اس اتفاق سے اس کا نمبر 26 تھا आए, پھر اس کے بعد ہم جس سیٹ پر جا کر بیٹھے رکن شرا کی جو سیٹ نمبر تھی اتفاق سے اس کا نمبر بھی 26 تھا आए, गया गया। پھر اس کے بعد ہم چونکہ وایا دبئی گئے تھے تو دبئی ایئرپورٹ پر ہم رکے اور اس میں جو گیٹ نمبر تھا اس کا نمبر بھی 26 تھا اس کے بعد جو اگنی ایئر لائن تھی عبدالحبیق بھائی یہ کیسا اتفاق تھا اگلی جو ایئر لائن تھی غالباً اس میں بھی جو سیٹ نمبر ملی تو رکن شورا کی سیٹ نمبر شاید وہ بھی हाँ. چھبیس تھی تو اب یہ تو تھی اور ہی ان چیزوں کی طرف ذہن بندے کا جاتا نہیں ہے اب جیسے ہم بھی تھے ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی لیکن رکن شورا کو ہم نے دیکھا کہ جب چھبیس کا لفظ جہاں بھی آتا تھا ہنسہ جہاں بھی آتا تھا تو توجہ دلاتے تھے کہ دیکھیں یہاں پر بھی کرم ہوا हाँ. چھبیس کا نمبر یہاں بھی مل گیا हाँ. ہمیں ایئرپورٹ پر بھی توجہ دلائی پھر آگے بھی توجہ دلائی ہر ہر جگہ پر جو ہے یہ توجہ کبھی بارہ نمبر مل جائے کبھی گیارہ نمبر مل جائے اب یہ بتائیں تو صحیح چبیس چھبیس آپ کر رہے ہیں چبیس ہے کیا بہت سارے ناظرین ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ الحمدللہ للہ چھبیس رضان المبارک کو شیختریکت عمیر عال سنت دام البرکاتم العالیہ کی ولادت ہوئی تھی تو یوم ولادت آپ کا چھبیس رمضان مبارک ہے اس لیے ہمیں چھبیس کی عدد سے محبت اور پیار بھی نسبت والے ہیں ہم نسبت والے ہیں اور نسبتیں یقیناً ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کیا بات ہے اللہ تعالی ہماری نسبتوں کو قائم رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں ان نسبتوں سے فائدہ اور دنیا میں بھی اللہ تعالی ان نسبتوں سے کامل فائدہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے عبدالحبیب الحبید بھائی گفتگو تو بہت ساری ہیں ایس ایم ایس بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور کالز بھی ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ناظرین کو کچھ مدنی گلدستے دکھا دیں میں پہلے اس مدری گلدستے کے بارے میں ایسا کر دوں گا جی کہ جی ہم نے الحمدللہ مکہ پاک تو ہم پہنچ گئے تھے جی آآ جی آآ لیکن اس کے بعد ہم نے اپنے کمروں میں جا کر کچھ ریسٹ کیا جی بہت پیاری سامان محب محب ہم نے رکھا اور اس کے بعد جیسا کہ کچھ تربیت کا منظر کچھ ہی دکھا سکے ظاہر جی جی تو یہ ہمیشہ کرنا چاہیے ہم تربیتی اقتبام بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں مکہ پاک پہنچتے ہی حاجی کہتا ہے بس اب میں نے فوراً عمرہ کرنا ہے تاکہ میرا احرام اتر جائے جلدی نہ کریں تھکے ہوئے ہیں تو آرام کریں بھوک لگی ہے تو سو جائیں فریش ہو جائیں تازہ وضو کر لیں اب جب آپ فریش ہو کر پنجابی میں کہتے ہیں تگڑے ہو کر اب اب تگڑے ہو کر جب حرم میں پاک جائیں گے نا تو اب تعدے کے دیدار پائے گا دعا میں بھی دل لگے گا طواف میں بھی دل لگے گا میں ایسے بھی حاجیوں کو جانتا ہوں کہ وہ پاکستان سے چلے اور کیونکہ ہج میں تو اور ٹائم لگتا ہے جی تو بیس پندرہ بیس پچیس گھنٹوں بعد جب وہ مکے پہنچے تو تھکن سے چور ہیں لیکن کہنا ہے بھائی طواف کر لو عمرہ کر لو تاکہ آرام اتر جائے <laughs> اب وہ اسی تھکن میں چلے گئے حرم میں پاس جب تو راستہ بھول جاتے ہیں جی اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ طواف کرتے کرتے نیند آ گئی ہم سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی طباف کر رہے تھے آنکھ لگ گئی چلتے چلتے سمجھ ہی نہیں پڑا کتنے چکر ہوئے اب اس کا شرح مسئلہ کیا ہے تو بھائی کس نے کہا تھا اس کیفیت میں جانے کا ساری زندگی انتظار کر رہے تھے کہ کعبے کو دیکھ کر رو رو کے دعائیں کروں گا اور اس تھکن کے عالم میں چلے گئے تو جلدی نہ کریں ریسٹ کریں فریش ہوں پھر جائیں اور لطف اٹھائیں اچھا میرے دونوں تجربات ہیں ابھی جو ہے جب موقع ملا تھا حج کا تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رات میں ہی مسجد حرام کے اندر آپ واپس آ رہے تھے اور ہم جا رہے تھے تو ملاقات ہوئی تھی کے ساتھ تو اس وقت ہم جاتے ہی سامان رکھا بس ہوٹل میں اور چلے گئے प्रा عمرے प्रा کے لیے ایک وہ تجربہ تھا اور ایک یہ تجربہ تھا کہ ہم جب مدینے سے آئے چار پانچ گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ریسٹ کیا آرام کیا اور تمنا تو تھی دل تو بہت رہا تھا کہ چلے جائیں ابھی لیکن کیا ہے کہ وہاں پر کچھ آرام کیا ریسٹ کیا اور فریش ہو کر جب گئے تو مزہ دوبالا تھا اور سرور بھی بڑا آ رہا تھا طواف کے اندر عبادت کے اندر اور وہاں پر عمرہ کرنے کے اندر بڑا مزہ آ رہا تھا بہت پیاری بات ہے لوگ اس کو جو ہے نوٹ نہیں کرتے اس پہ توجہ نہیں دیتے واقعی جب آپ فریش ہو کر جائیں گے تو یہ بادت آپ دیکھیں نا آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہو اس وقت آپ نماز پڑھیں گے تو کیسا سرور ملے گا آپ کو کیسا خوشوخصو آپ کو ملے گا اس پہ غور کر لیں اور ایک وہ نماز آپ غور کریں کہ جب آپ بالکل فریش ہوں کوئی تھکاوٹ نہ ہو کوئی آپ کو جو ہے ٹینشن نہ ہو پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں پھر دیکھیں کہ مزہ کیسا ملے گا تو یہ وہی بات وہاں پر ہے اچھا پھر اس میں جو ہے وقت بھی پتا ہونا چاہیے ہم رات تقریبا بارہ بجے کے بعد گئے تھے طواف کرنے عمرہ کرنے رات ویسے بھی چلے لگے آ تو بتا دو جو عمرے پہ جا رہے ہیں اور ہج پر جا رہے ہیں اگر آپ طواف میں اور خاص طور پہ مزید نبی شریف کی حاضری میں بھی سکون اور بڑا آسان ماحول چاہتے ہیں نا تو رات تقریباً ساڑھے گیارہ کے بعد سے لے کر ڈھائی تین بجے تک کا جو وقت ہے وہ کمال کا وقت ہے کئی حاجی سو گئے ہوتے ہیں آپ اس میں اگر فریش ہو کر چلے جائیں تو سکون سے طواف بھی ہو جائے گا اسلامی بہنوں کو بھی اگر اس وقت طواف کرنا ہو تو آسانی ہوتی رش کم ہوتا ہے دن میں دھوپ شریف بھی ہوتی ہے اور رش بھی زیادہ ہوتا دھوپ ہے دھوپ شریف تو اس وقت میں آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤ کیا وہاں بھی دیکھیں نا الفاظ بھی پیار اور محبت والے ہیں کہ دن کے اندر دھوپ شریف بھی ہوتی ہے تو اور اللہ تعالیٰ وہاں کی دھوپ شریف بھی ہمیں ہاں دیکھنے کی دوبارہ آؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے دھوپ بھی دل روبا مدی نہیں مدینے کیا بات پر پر جگہ کچھ پر پر دِی پر دل روب دین سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ آمین کیا بات ہے کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کر لیتے ہیں ہمارے ناظرین کی کچھ جی جو ہی ہو جائے گی جی, جی اور جو لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں وہ یقیناً ان کو خوشی ہوگی ایس ایم ایس کچھ ملا لیتے ہیں ایک ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اللہ پاک آکا کے صدقے میں حبیب بھائی کو اور برکت عطا فرمائے آمین اور نظر بس سے عمر بھر بچائے رکھے آمین آمین آمین ایک اور میسج آیا ہے کہ حبیب بھائی سے پوچھیں کہ شانگلہ ہل کب تشریف لائیں گے محمد حمزہ اتاری ہیں یہ اور دوسرا میسج یہ بھی آیا ہے کہ اتاری فیملی فرام فاروق آباد سلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ایس ایم ایس ان کا اتاری فیملی فاروق آباد سے آیا ہے اور کہتے ہیں کہ عبد الحبیب بھائی کیسے ہیں آپ احمد اللہ دعا کریں اور گناوں سے بچ کر اور اچھا ہو جاؤں کیا بات ہے آپ کی ایک اور میسج آیا ہے کہ ماشاء اللہ بہت پیارا آج کا ٹاپک ہے اور رکتے شدہ آج عبد بھائی سے ارض ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں اور میسج آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ کتنے ملک کا سفر کر چکے ہیں کاؤنٹ نہیں کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پچاس سے تو زیادہ ہوں گے اچھا کیا بات ہے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے اچھا ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ قاسم اتاری ہیں سرگودہ سے کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کے والی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے اور بھی کافی ایسے میں سینجل کے ناظرین اسے آئیے اب آپ کو ایک مزنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی قبر میں بھی چھپائی رکھنا محشر میں بھی نامائے آباد کھلے تو پردہ ڈالے رکھنا یا علاحی نامائے آباد جب کھلنے لگے عیب پوشے کلک ستارے لاہی رنگ لائے جب میری بے باقی ان کی نیچی نیچیو کی حیا کا ساتھ ساب یا الہی محشر سے جب مر کے مدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی آس کا جنت المقی ہم سب کا مقدر جنت الفردوس کے پیارے آقا کا پڑوس اتا فرمانے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرماہے اسلامی والوں کی خیر فراہم ہمارے پیر و مرشد کی خیر فراہم ان کی آل اولاد کی خیر فراہمی اسلامی کا مخلص مختلف مسجد بنا دیا ہمارے پیر و مرشد کو درازی وبر بالخیر خیر ہمیں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گی اللہ اپنی قدرت کا ہمیں نظارہ دکھا دے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے آمین آمین ورقی ورقی دور دور دور. آمین اللہ دنیا میں بھی چین سکون آفیت ہمارا مقدر پڑو آخرت میں بھی چین سکون اور آفیت ہمارا مقدر پڑا میں اللہ دنیا میں بھی زمان نعمت امی. سے بچا عزت و رسوائی سے بچا تو شیطان آمین کے واروں سے بچا آمین اللہ آخرت میں بھی ذدت و رسوائی سے بچا میں <سلام> اللہ میں حافبوں کے حسد سے بچا نظروں کی بد سے بچا کے سر سے بچا لال ٹونے آفیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا گل سے بچا اللہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا اللہم اکبر یہ وہ مدنی گلدستہ ہے کہ جب پہلی حاضری کے لیے گئے تھے اور کابے پر جب پہلی نظر پڑی تھی کیا سسکیاں بنی ہوئی تھی ہر آنکھ اشکبار تھی ہر شخص کے دلوں پر تمنا تھی یقیناً یہ وہ کعبہ تھا کہ جو تصویروں میں دیکھا کرتے تھے آج رب نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا تھا de de بات ہے مدنی چن کے ناظرین اندازہ کیجئے کہ آپ کو سننے سے کتنا مزہ رہا ہوگا تو وہاں جانے کا کیسا مزہ ہوگا اللہ تعالی بہرحال مجھے بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں اور کچھ اسلامی جو ہمارے ساتھ گئے تھے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یاد تازہ ہو گئی آج تو اللہ تعالی وہاں جا کر یاد تازہ کرنے کی توفیق اللہ تعالی وہاں بار بار ہمیں پیر و مرشد کے ساتھ والدین کے ساتھ فیملی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائیں اور با ادب بعضوق با حاضری عطا فرمائیں دعا کیا کریں تو با ادب اور بعضوق حاضری کی دعا کیا کریں تو مدنی چلین کے ناظرین یہ وہ مدنی گلدستہ تھا کہ جو کعبے کو پہلی بار دیکھا گیا تو اس وقت جو دعائیں کی گئیں اس کا یہ مختصر سا مدنی گلدستہ ہم نے بنایا تھا کعبے پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا as I the... جوم الحسيم مدریچل کے ناظرین بھی ان دعاؤں میں <coughs> شامل ہو جائے یقین کریں مجھے خود دیکھ کر اتنا لطف آ رہا تھا ایک بار پھر چاہوں گا اگر ممکن ہو تو اگر ٹیکنیکلی طور پہ ممکن ہو تو اس کو دوبارہ چلا دیا جائے جی وہاں کا دعا والا جو کعبے کی پہلی بیٹ کر کے جو دعا ہوئی تھی کابے پر پہلی نظر پڑنے کی دعا کے جو مدنی گلدستہ ہم نے بنایا تھا یہ مدنی گلدستہ نمبر ہے یہ مدنی گلدستہ چھپائی رکھنا چھ میں کھلے تو پردہ ڈالے رکھنا آمی کیا آمی جب کھلنے لگے خلق ستارے خطا کا ساتھ آمین یا الہی رنگ لائے جب میری بے <تصف> ہے ان کی نیچی بیچیوں کی حیا کا ساتھ آمین یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ آمین جنت المکی ہم سب کا مقدر فرما دل فردوست پیارے آقا کا پڑوس ہتا فرما آمین آمین اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرد ان اسلامی والوں کی خیر فرد ہمارے پیر و کی خیر فرد ان کی آل اولاد کی خیر فرد اسلامی کا ہمیں مختلف تبدیل بنا ہمارے پیر مرشد کو درازی عبر خیر ہمیں سے جن کے والدین یہ والدین سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ اپنی قدرت کا ہمیں نظارہ دکھا دے اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے ہماری مشکلیں اللہ دنیا میں بھی چین سکون آفیت ہمارا مخدر پڑ آخرت میں بھی چین سکون آفیت ہمارا مخدر پڑی میں اللہ دنیا انڈیا میں بھی نعمت سے بچا عزت و رسوائی سے بچا شان کے واروں سے بچا اللہ آخرت میں بھی و رسوائی سے بچا اللہ میں حاصلوں کے حسب سے بچا نظروں کی بد سے بچا کے سر سے بچا لالو ٹونے آنسر سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤ سے بچا سے بچا کا ساتھ ہو کی جب ہے سترا ال کے پیارے وہ کی صبح ہے چاپ کا ساتھ ہو اللہ ال کے پیارے کیا بات, اللہ سبحان بات کیا مدنی چرن کے ناظرین آئیے مکہ پاک کا ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جی جل نواب کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما میری طرف سے قبول فرماسلام علیہ نبی اللہ قیا نور اللہ ہم کا نواب پہلے تین چکر میں رمل کریں گے اکڑ کر چلیں گے اور اس کے بعد کے چار چکر میں نارمل چال سے چلیں گے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 طواف کی نیت کرتے ہیں اللہ اردو طواف بکل ہرامی لی و منی اے اللہ عز و جل میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما اب آئیے حضر اسمد کی طرف اپنا رخ کریں گے اور استلام کریں گے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 إليكوا الوجه لا شيء كان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء كان لبيك إن الحمد لله ونعمه إليكوا الوجه لا گئی لیک تین چکر اب پورے ہو رہے باقی چار چکروں میں اپنے گراہوں کو یاد کیجیے ہو سکے تو روتے روتے طواف کیجیے ذکر ودکار میں مشغول رہیے ماشاءاللہ اللہ یہ کیا آپ نے پورا خالی کروایا تھا اکیلے طواف کر رہے تھے آپ باقی کافلے والے کہاں یہ الحمد یہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ اینیمیشن ہے یعنی یہ میں نے تو تباف کر کے جو دکھایا ہے یہ بکہ پاک میں نہیں ہوا یہ ہم نے سمجھے کہ کمپیوٹرائز کے ذریعے یہ کیا تھا اور کہ تمام دنیا کے جو عاشقان رسول ہیں جب وہ عمرے پر یا حج پر جائے تو طواف کرنا کیسے یہ پوری ایک اپلیکیشن بھی اب تو آ ہے ویڈیو بھی ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی آگئی ہے آ, موبائل فون پر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جہاں پہنچے وہاں بٹن دب, دب, دبادنے کے میں مکے کعبے کے سامنے ہوں تو طواف کا طریقہ سیکھ لیں گے سعی کا طریقہ پھر بنا عرفات تو ساری یہ تمام چیزیں ہم نے ویڈیو ویژولاز کر کے آپ کے لیے بنا دی ہیں اور یہ پلے اسٹور پر بھی موجود ہے اور اس اپلیکیشن اس کا نام ہے حج و عمرہ تو حج ابرا کے نام سے اگر آپ کی اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لے تو یہ کمال کی ویڈیو ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی مجلس سے یہ کام کیا ہے آئی ٹی مجلس کے تعاون سے اس میں مزید کچھ ایڈیشن بھی کرنے جا رہے جی ہیں یہ ہم انشاءاللہ ایک اور خوبصورت چیز یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس حج سے پہلے الحمد ہم اشاروں کی زبان میں بھی حج کا طریقہ بتا دیں گے ہم نے ریکارڈ کر دیا ہے الحمد للہ کام پورا ہو گیا ہے اب اس ایڈیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ حج سے پہلے اسی ایپلیکیشن میں یا اس کے علاوہ انشاءاللہ اشاروں کی زبان میں جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ چاہیں گے تو دیکھتے رہیں گے ویڈیو دیکھتے رہیں گے اور اشاروں سے سمجھتے رہیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے تو ایک بات تو یہ تھی کہ میں بتا دوں کہ یہ یہ حج عمرہ کی میں اس کو آن بھی کر دیتا ہوں اگر بن لے سکیں تو اگر ابھی تک آپ نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی ویسے ہی کر لے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تو یہ حج جو عمرہ کی ایپلیکیشن کا یہ آئیکن ہے جی اور اس کو آپ اگر پلے سٹور پہ جائیں گے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اور اب میں اس کو اردو کو کلک کرتا ہوں تو یہ باقاعدہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ حج کا مختصر طریقہ عمرے کا مختصر طریقہ ویڈیو بھی ہے اور لکھا ہوا بھی ہے تو آپ ویڈیو کے ذریعے بھی سیکھ لیں گے اور لکھے ہوئے کو بھی دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ آپ نے مجھے الحمدللہ کئی عاشقان رسول مکہ مدینہ میں ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے رہے اور عمرہ کرتے رہے ہم طواف کرتے رہے صحیح کرتے رہے ہمیں بڑی آسانی جی باقی اور اس وقت میں جو پریشانی ہوتی ہے نا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے مثال کے طور پر آپ نے سعید عبدالحبیب بھائی کہاں سے شروع کرتے ہیں سفا سے سفا سے آپ نے مروہ سے شروع کر لی اب آپ کیا کریں گے تو اس طرح کے سوال جواب بھی اس ایپلیکیشن کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہیں اور عمرے کا پورا طریقہ اب کئی لوگ وہاں پر اور مطاف کے اندر بھی ایسے ملے کہ جو احرام ان کے پاس ہے لیکن ان کو عمرے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ اپلیکیشن آپ کے پاس ایک اور न... بات بتاؤ طریقہ سیکھ کر بھی جاتے ہیں اچھا لیکن جب ادھر پہنچتے ہیں نا بھول جاتے ہیں کعبے کو دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ایسی کیفیت بڑھ جاتی ہے کہاں حضر اسود ہے کہاں سے شروع کرنا ہے پہلے کیا کرنا ہے بالکل انسان تھوڑی دیر کے لیے ہاں تو یہ ساتھ ہونا تو یہ دیکھیے یہ آ ماشاءاللہ اپلیکیشن کا لنک بھی آ گیا تو کمال کی اپلیکیشن ہے یہ ہر عاشق رسول کے موبائل پہ ہونی چاہیے اس کی دعوت بھی عام کریں اب دعوت اسلامی کا دیکھیں اس سے بھی پیسے کمانا مقصود نہیں ہے فری اپلیکیشن ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں اچھا پھر مکے بدینے کی نمازوں کے ٹائمنگ بھی ہے وہاں پر آپ ماشاء اللہ افطار جیسے نے اور افطاری کا ذہن دیا نفلی روزوں کا ذہن دیا تو وہ بھی آسان رہے اب ارام باندھنا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کا طریقہ بھی اس چلن کے ناظرین بہت پیاری اپلیکیشن ہے اس کو آپ پلے سٹور سے اور ایپل سٹور سے دونوں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں اور, اپ اور اپنے ایپ اپنا اینڈرائڈ ڈیوائس وغیرہ کے اندر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اس کے بنانے والوں پر ہماری آئی ٹی نے اس پر کام کیا اور ہمارے جو اسلامی بھائیوں نے اس پر کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی مزید برکتیں عطا فرما, عطا فرما آمی آمی تو چلن کے ناظرین عبد الرفیق اگلے مدری گلدستی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے سوال یہ کرنا ہے میسج یہ آیا ہوا ہے ایسم ایس آیا ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی والوں کے لیے تو دعا کی دعوت اسلامی والیوں کے لیے دعا نہیں کی اسلامی بہن جی پہلے میں کلیئر کر دوں اچھا سوال ہو گیا یہ دعوت اسلامی والیوں کے لیے بھی دعا ہوئی اور صرف دعوت اسلامی والوں والیوں کے لیے نہیں میرے آکا کی ساری امت کے لیے دعا ہوئی ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اصل میں یہ دعا کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ نے خود کا مختصر حصہ دعا تو ماشاء اللہ ہماری کئی, کئی منٹ کی کافی لمبی دعا تھی تو اب وہ ظاہر ہے کوئی پیکج بنتا ہے تو اس میں چند جملے لے لیے جاتے ہیں تو الحمد للہ یہ شروع سے معمول رہا ہے کہ سرکار کی ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں دعوت اسلامی والے جو نہیں بھی ہیں ویسے تو ساری دعوت اسلامی والے تمام آشکن رسول دعوت اسلامی ہے اور تمام آشقار رسول دعوت اسلامی والے لیکن الحمد للہ امیر علیہ ہے سے سرکار علیہ اصلاحات اسلام کی ساری امت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو والوں کے لیے بھی کی اور والیوں کے لیے بھی کی اور آخر, آخر کی ساری امت کے لیے بھی کی اب آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں ضروری یاد رکھا کریں جی مجھے ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ مکہ پاک کے اندر بھی کچھ اسلامی بھائی ہمارا یہ سلسلہ دے گا پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے عبدالحبیب بھائی کی طرف سے بھی عبدالحبی بھائی ضرور شیخ بھائی ہمارے دیگر جو ٹیکنیکل ٹیم کے اسلامی بھائی ہیں ہمارے مدنی سٹاف کے اسلامی بھائی ہیں کیمرہ مین ہیں اسی طرح پی سی آر سے ہیں ایم سی آر میں سے ہیں اور اسی طرح مدنی چینل کے جو اسلامی بھائی ہیں اور ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں جو جو چاہ رہے ہیں تو ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں وہ ہمیں آئی ایفی میں بتا رہے ہیں کاشف بھائی ہیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے تو ہمارے جو اسلامی مکہ پاک کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان سب کا سلام جو جو آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں جو جو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ سب ان کا سلام بھی عرض کریے گا اور کاب شریف کو دیکھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کریے گا اور ان کی حاضری کے لیے دعا بھی کریے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بڑا فرمائے آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ مکہ پاک کا دکھاتے ہیں جی Isharis, it's, it's عمارت آپ کو نظر بالکل سیدھا صاحب ٹھیک ہے یہ نبی پاک نکلا تو سلام کی ولادت ہے میرے آقا کی ولادت یہاں ہوئی انشاءاللہ شاء الگ سے بھی وہاں جا کے زیارت کیجیے گا اور وہاں جا کر انشاءاللہ نبی پاک کی مولوز کی جو مبارک اشار کی ان شاء اللہ جس کا میں yeah, نے کرتا ہے سات فرمان میری طرف سے قبول <سؤال> فرما الو الدیم سبحان اللہ مدنی سلم کے ناظرین آپ نے صحیح کے مناظر بھی دیکھے نیت بھی دیکھی لطف و سرور تو آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ دیر مدنی گلدستے سے پہلے ہم نے جو کہا تھا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے اسٹاف کے لیے اور ہمارے لیے دعا کریے گا کعبے پر جا کر تو وہاں کے اسلامی جو مل کر دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے جواب بھی آ گیا ہے اور وہ انہوں نے نیت کی ہے کہ ان شاء پر جا کر وہ آپ سب کے لیے ہمارے لیے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی عجل عطا فرمائے ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ایک اور خوبصورتی ایک اور اضافہ کہ الحمدللہ عابد باپو بل بلے مدنی چینل الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ عابد باپو سے بھی ہم نے مدنی پھول لینے ہیں لیکن عبدالحبیب بھائی اس سے قبل آپ یہ ارشاد فرمائے کہ سعی کا یہ مدنی گلدستہ دکھایا ہے کچھ صحیح کی احتیاطیں کتنے فلور ہیں کہاں سے کرنی چاہیے کچھ اس کی احتیاطیں کہاں سے شروع ہو کہاں سے ختم ہو سفا سے صحیح, صحیح کے ساتھ چکر ہے اور یہ عمرہ کے لیے واجبات میں سے بلکہ عمرے کے جو دو رکن ہے طواف اس کے بعد صحیح ہے جی اور صحیح نہ ہو تو پھر عمرہ بھی نہیں ہوگا جی تو صحیح کے لیے صفا سے شروع ہوگی سفا سے مروہ ایک مروہ سے صفا دو ساتواں مروہ پر جا کر ہوگا سفا سے صحیح سے شروع ہوگی شروع پورا ہو جائے گا پر دوبارہ سے ایک مروہ سے سفا دو ٹھیک ہے پھر سفا سے مروہ تین اس طرح کرتے جائیں ساتواں چکر جو مروہ پہ اچھا کچھ لوگ بیچارے جو وہ سے مروہ مروہ سے سفا آنے کو ایک چکر سمجھتے ہیں کیونکہ حضرے اسمت سے چلتے ہیں اور حضرے اسمت پر آتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کیونکہ سمجھتے ہیں یہ تو وہ چودہ چکر کر لیتے بعد میں کہتے ہیں پیر بہت درد ہو گئے بہت مشکلیں عمرہ تو یہ علم کی کمی ہے اور فلورس تو تین چار ہیں کہ علم کی کمی ہے مجھے بھی کچھ ان کے اسلام ہی ملے تو وہ جو ہے نا جب کر کے آ گئے عمرہ تو میں نے پوچھو انساگرام غلط کہہ رہے تھے اچھا کیا ایک چکر سفر سے مروہ اور مروہ سے سفا ایک ہوگا نا یہی سمجھا رہا ہوں اتنی دیر سے ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ہوگا تو جس کو علم نہیں تھا وہ باقاعدہ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ باقی میں سب سے بڑا علم ان کا ہاں وہ غلط بیان کر رہے تھے تو ویسے تو تین چار فلورز ہیں صحیح تو ہو جاتے کر سکتے ہیں اوپر لیکن علماء فرماتے بہتر یہ ہے کہ جو بیسمنٹ ہے نا جس تہ خانہ جس کو کہتے ہیں وہاں سے اگر صحیح کریں تو فائدہ یہ ہے کہ جو پرانا صحیح کا جو سمجھے کہ علاقہ تھا یا وہ حدود ہے اس کے اندر سے سپا مروا کے درمیان صحیح ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے صحیح کی جائے اور ماشاءاللہ عابد باپو بھی اس سفر سے پچھلے سفر میں ہمارے ساتھ عابد باپو بھی رہے ہیں اور خوب برکتیں لوٹی ہیں ان کے پاس بھی یادیں بہت ساری ہیں پہلی یاد تو یہی ہے کہ جب کار ون رہا تھا سلسلہ بند رہا تھا کہ عبد الحبی بہنے کیا یار آپ کا نام نہیں آیا میں کیا کروں تو عبد بھائی کی شفقتیں رہی ماشاء اللہ تو یہ کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں یہ تو کیا بات پھر یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ باپین اس باپ ہوتے چلے جاتے اسباب پہ بھی نظر رکھے اور جو پیارے آ کر سر وہ مدینے جانے کا یہ ہے کہ جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں اصل بات تو بلاوے کی ہے جی کیا ہو جائے ہمارے اس مدر قافلے میں بہت سارے اسلامک بھائی تھے اور سب کا ایک الگ ہی رول تھا میں تذکرہ کرنا لازمی سمجھوں گا ہمارے یوسف باپو جی ہمارے آ, سلسلے کی ہمارے اس مدنی قافلے کی گویا کہ سمجھیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جان بالکل یعنی اسلامی بھائیوں کا جو خدمت کا جذبہ میں نے ان کے اندر با, اپنا آپ لفظ پہ دیکھا ہے تو بہت کم لوگوں میں وہ نظر آئے دیکھنا کتنی حاضری ہو گئی ان کی جی ماشاء تقریباً کئی سالوں سے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ وہ دعائیں لیتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو یہ ماشاء اللہ اب بدنی پھول سب کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں بار بار بلاوا ملے تو جب حج پر جائیں عمرے پر جائیں تو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں ان شاء اللہ, آل اللہ, آل آل اللہ بلاوا آئے گا ابھی کوئی مدنی منا یا مدنی منی گورنمنٹ خدمت کر رہے تھے کہ آپ کی خدمت کی ہے یہ کیا تھا یہ یہ الحمدللہ میری مدنی منی تھی ماشاء اللہ جو مدنی نے ہمیں عمرہ کروایا اس کی جو ہے وہ نام کیا ہے ماشاء اللہ آ, میری مدنی منی کا نام ابی فاطمہ ماشاء بڑی پیاری مدنی منی اور ہمارے قافلے کی وہ ماشاء مدنی قافل کی رونق بھی تھی اللہ ان کو پھر اپنے امی ابو کے ساتھ ہر بہن کی حاضری عطا فرمائے امین امین عبد الرفیب یہ صحیح کے بعد اب چونکہ حلق یاد تقسیم کروانی ہوتی ہے ہم نے جو وہاں پہ معاملات دیکھے ہیں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ اب لوگ حجام کو ڈھونڈتے ہیں اب حلق کس سے وہ بہت ڈھونڈتے ایک تو میرے ساتھ بھی ہوا جب حج پہ جانا نصیب ہوا تھا اب وہ نظر نہیں آ رہا یعنی مروہ پہ ختم ہوئی ہماری صحیح اب مروہ سے ہی باہر نکل آتے ہیں تو آگے کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح اب کیا کریں جی بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ مکہ پاک میں بڑا مشہور ایک ٹاور ہے یعنی ہرم سے بھی نظر آتا ہے جس میں گھڑی بنی ہوئی ہے کلاک ٹاور وہ کہلاتا ہے اسی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر بہت ساری سالون کی دکانیں وہاں سالون بھی کہتے ہیں حجام بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کو وہاں چلے بھی لکھا ہوتا ہے تو وہاں آپ چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت سارے ایک لائن سے پوری مارکیٹ بنی ہوں سمجھے لیکن لوگ اگر مروہ کی طرف تلاش کریں گے تو مشکل ہو جائے گا آسان طریقہ میں نے بتا دیا کہ آپ مروا پہ آپ کی صحیح ختم ہوئی ہے تو آپ واپس سفا سا کی طرف آ جائیں دوبارہ اور سفا کی طرف لوٹیں گے تو پھر سیدھے ہاتھ سے بھی وہاں سے آپ اتر جائیں تو بآسانی آپ سامنے جا سکتے ہیں ورنا گھوم گھوم کر پہلے ہی آپ جو ہے وہ مزے کی جو ہے وہ تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہوگی تو کہیں مزید دوبارہ سکن بھی تھک جائے گی <laughs> پھر سکن بھی نہیں نہ تھک جائے تو بہرحال ایک اور مدنی گلدستہ اپ پر دکھانا ہے ساڑھے گیارہ کا میرا خالی ہدف سلسلے کا انشاءاللہ مجھے ایک مجھے مدری مشورہ بھی, بھی جانا ہے تو اگر آپ کی کالز ہیں تو کالز بھی لے لیں اور اگر کوئی اصل میں مدنی گلدستہ ہم یوں زیادہ دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارا عمرے کا طریقہ مکمل ہو جائے ماشاء اللہ جو عمرہ مکمل ہوا تھا جی, وہ مکمل ہم دکھا دیں ناظرین کو کئی لوگ اسے سیکھ بھی لیں گے ماشاء اللہ اور کچھ یادیں بھی تازہ ماشاء اللہ آئیے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم هذا بيت بيت طيب والامن امن ولا عبد عبدك وأنا عبدك ابن عبدك حرم له منا بشبوبنا علمنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا بيت بيت طيب وجهك كريم وانت يا الله حليم كريم نغفرني يا الله صعب أنا يا الله نغفر هبوبنا يا الله يا أرحم الراحمين يا غلكم وتعبتين يا غلجلال والإكرار يا كديم الإحسان يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين اللهم إنا نعوذ بك من الهب والخزن ونعوذ بك من الجبل والفقل ونعوذ بك من غلبة الدين والكهر الرجاء ونعوذ بك من تحضل عافيتك والجميع سخفتك يا عزيز يا غفار يا غفر العالمين يا اللہ یہ مدنی گلدستہ طواف کے بعد کی دعا کا ہے صحیح کے بعد تو حالت کے لیے چلے گئے تھے آگے ہم تو بہرحال یہ پہلے چلنا چاہیے تھا ہماری مرجلس نے بعد میں چلایا ہے چلے یہ جی. پہلے بھی اچھا ہے بعد میں بھی اچھا ہے اللہ تعالیٰ بہرحال یہ قبول فرمائے اور دوبارہ جانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے کچھ کالز آپ کی شامل ہیں ہمارے پاس آ چکی ہیں ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام جزاک اللہ و خیرہ آپ نے اتنی محبت پیار سے خوش راض الفاظ سے نوازا ابھی جانشین امیر السنت کے ساتھ ہمارا ہولینڈ کا سفر ہے شہزادہ تار جانشین امیر اللہ سنت الحاج ابو سید عبید رضا مدنی اختاری احمد برکات ملالیہ کی صحبت مل رہی ہے ان کو امیر اللہ, ما شاء اللہ. سنت کی تربیت کا شہکار پایا ہے تقوی پرہیزگاری احتیاط خوف خدا کے رسول سنتوں پر عمل مدینہ مدینہ عبدالحبیب آرزا. بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا کچھ سفر جانشین امیر اللہ سنت کے ساتھ غالباً حج میں تو دی ساتھ تھے شاید دی دی ابھی دی دی یہ جو کچھ سرسہ پہلے جو حج ہوا ہے تو ابھی کچھ اس کی بھی کچھ یادیں تازہ فرمائیں اس کا بھی تذکرہ فرمائیں جی جی جی بالکل زبردست آپ نے یاد دلا دی اور جانشین امیر علیہ سنت جیسے آپ نے جملہ کہا کہ واقعی امیر علیہ سنت کی تربیت کا شاہکار ہیں اور ہم ساتھ ہی تھے الحمدللہ انہوں نے برکت عطا فرمائی میں نے جانشین امیر علیہ سنت میں ایک کمال کا وسط یہ دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں جانشین ہیں یعنی امیر علیہ سنت کا جانشین انہوں نے تو پھر بات ہی ختم ہو گیا ہے ایک طرف جانشین اطار اور دوسری طرف سگے اطار تو کوئی ہی نہیں ہے نا تو لیکن ہوتا کیا تھا کہ چونکہ بیانات کا جدول تھا مکہ پاک میں اور ہمارا بیانات کیا ہوتے تھے حاجیوں کی تربیت حج سے پہلے ایک ایک گروپ میں جا کر جو ہے ہم نے بیانات کرنے ہوتے تھے تو جانشین میرے سنت کا یہ زبردست ذہن ہے وہ فرماتے آج کہاں اجتماع ہے تو میں ارض کرتا حضور آج فلاں جگہ پر ہے تو اچھا مجھے پہلے دو بار تو امید بھی نہیں رہی کہ حضرت تشریف لائیں گے تو میں چلا گیا بیان کرنے اچھا میں گیا تو حضرت خود تشریف لے آیا پیچھے آئے تو اسلامی بھائی تو خوشی سے دیوانے ہو گئے کہ جانا شری میرے سرنت آ لیکن شفقت یہ فرمانی کے نہیں بیان آپ کریں اچھا ان کے ہوتے ہوئے ان کا حکم تھا تو میں کچھ بیان کرتا تھا اس کے بعد ماشاءاللہ پھر ہم ان کی ملاقات ان کے ذریعے مرید کرواتے تھے وہ دعا فرماتے تھے ایک ایسا دل جوئی کا انداز تھا اسلامی بھائیوں میں گھل مل جانا ایسے سنا ہے کہ بڑوں کے سامنے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے تو کوئی آپ ہاں کو میرے حساب سے تو بڑے ساتھ ہونا تو بیان کرنا آسان ہوتا ہے اچھا پتا اگل اگل ہی ہی غلطی ہوگی تو سیدھا <coughs> کر دیں گے صحیح کر دیں گے بچا لیں گے اچھا پیچھے اگل اگل کوئی پکڑنے والا ہی نہ ہو پکڑنے سے برا پیٹ پکڑنے والا نہ ہو سنبھالنے والا نہ ہو تو انسان غلطی کر سکتا ہے نگرانی سے سیکھا تھا نگرانی شورف فرما جب گے تو سوچ کا ایک انداز ہے اس والے نہیں بڑوں کے ساتھ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے جو ڈانٹنے والے جھڑکنے والے دلیل کرنے والے ہمارے بڑوں میں پیٹ دکنے والے نہیں سوچ کی ایک نئی جہت آپ نے بتا دیکھے نا خود یہ میرے بڑے ہیں لیکن یہ فرماتے نہیں آپ بیان کریں اچھا اسی طرح منا میں بھی اتنی شفقت فرمائی حضرت نے کہ میں خیمے میں ہم تھے تو اللہ کی رحمت سے عادت سی بن گئی ہے جدھر بیٹھے تو کوئی بیان کوئی بدری ہلکا تو ان کا میسج تشریف لایا کہ آپ کہاں ہیں تو میں نے کہا میں خیمے میں ہوں تو حضرت کسی اور دور خیمے میں تھے اتنا دور سے تشریف لائے رات کو اور ہمارے خیمے میں آئے تو خیمے والوں کی بھی عید ہو گئی مختلف خیموں میں لے کر گئے دعائیں کروائیں تو بار یہ وہی امیر علیہ صورت کا جو انداز دل جوئی کا شفقت کا ان کے ساری اور آجزی اتنی بڑی ہستی <تصف> ہو کر بھی گھل مل کے رہنا اپنے خادمین اور اپنے غلاموں ہم تو خادم اور غلامی کہلائیں گے نا <تصف> بھائی دی ہم پر بھی اتنی شفقت کرنا تو اللہ ان کو سلامت رکھے اب یہ زندگی کے مزے اظہر لوٹ رہے ہوں گے اتنے دنوں سے میں ساتھ ہیں تو امید ہے کہ آئیں گے تو ایک سلسلہ دعوت دے دوں گا چلے اللہ کرے دیکھ رہے حضرت اور میں نے عمران بھائی سے بات کر بھی تھی جی انشاءاللہ جیسے ہی شہزاد واپس تشریف لائیں گے تو ہم مدنی سفر نامے میں انہیں بلائیں گے اور پھر بات انشاءاللہ یورپ بات بات کی باتیں ان سے کریں گے اور ان شاء انشاءاللہ سفر پر ہو سکتا ہے ایک سے زائد سلسلے کرنے پڑیں اتنا طویل یا نشین ہے میرے عالیہ سنت دامد بن خاطم ال کا سفر بھی مدنی سفر نامے میں ڈسکس کریں گے ضرور شامل کریں گے تو اظہر بھی اگر سن رہے ہوں تو خاص ہماری طرف سفارش کر دیجیے کہ حضرت پھر وقت بھی دے دیں اسٹوڈیو میں کرم فرمائیں تو مزے کو مزہ گا نہیں کریم ہے کرم ضرور فرمائیں گے جی نیکسٹ کال محمد اشرف دادا افطاری کر رہا ہوں امریکہ سے مکہ پاک مدینہ منورہ میں انفرادی عبادت کے بارے میں ابھی موضوع چل رہا تھا تو پچھلے سال الحمدللہ للہ رکن شورا کے ساتھ حج کے دنوں میں کافی آشان. ان کے ساتھ ساتھ رہا اور یہ دیکھا کہ دن میں آتا کئی آتا کئی بیان باہن دو, باہن دو, دو دو ہے. تین تین چار چار بیان ہوتے دو دو مشورے مدنی مشورے ہوتے اور دو سلسلوں کی ریکارڈنگ ہوتی پھر کچھ آرام بھی کرنا ہے پھر اجتماعی طواف بھی ہوتا اور اس کے بعد دیکھا کہ اکثر ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے اجتماعی طواف کے بعد بھی انفرادی طور پر تلاوت کلام پاک کے لیے بیٹھ جاتے اور اندازہ کہ کم از کم ایک سپاہا تو روزانہ کا کم از کم وہاں پہ تلاوت فرما رہے ہیں تو الحمدللہ اسی طرح اگر ہم بھی کوشش کریں اور جیسے نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے ملک میں رہ کر تو اگر انفرادی عبادت کی کوشش کرتے رہیں گے یا اس کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ مکہ پاک میں مدینہ منورہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی دل لگے گا انشاءاللہ اللہ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یا آزر بھائی نہیں تھے ہمارے اشرف بھائی تھے ذمہ دار ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں آتا فرمائے اور آپ کی بات کے ساتھ مزید میں یہ ایڈ کروں گا میرے ساتھ میرے پاس اس طرح کے واٹس ایپ بھی آئے ہیں اور ایم ایس بھی آئے ہوئے ہیں کہ وہاں میں نے بذات خود بھی رکنے شورا کا یہ طرز عمل دیکھا ہے کہ سب کو یکساں توجہ دینا یہ وہاں عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے اگرچہ ذمہ داری میرے پاس تھی لیکن جو ہمارے شریک سفر اسلامی بھائی تھے جو رفیق اسلامی بھائی تھے ان سب کا اگر مسئلہ کوئی ہوتا تھا عبد الحبیب بھائی کے پاس اگر کوئی لے کر جاتا تھا تو اس کو مطلب منع نہیں کر دیا کرتے تھے بلکہ سب پر توجہ دینا سب کے مسائل سننا اور سب کی جو ہے وہ دل جوئی کرنا یہ عمری طور پر ہم نے ان میں بھی دیکھا ہے اور دیگر اراکین شرح کے اندر بھی دیکھا ہے تعالی ہر رکن شعہ کو برکتیں اور سادتیں عطافرمائ جی نیکسٹ کال مکت المکرمہ کی پرکی فضاؤں سے کعبہ مشرفہ کے گرد گومتا ہوا غلاف خانہ کعبہ کو چومتا ہوا حاجی جی عبد الحبیب بھائی اور دیگر اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس وقت الحمدللہ للہ سوجل مکت المکرمہ کے پرکی فضاؤں میں اسلامی بھائی اجتماعی طور پر مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اسلامی بھائیوں, بھائیوں, بھائیوں بھائی کے تاثرات یہ ہیں کہ ویسے تو ہر مین تجیبین کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے لیکن یہ پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھنے کے بعد ہر مین کی محبت عقیدت احترام دل میں اور بڑھ جاتی ہے اللہ پاک ہمارے رکن شورا کو سلامت رکھے مدنی چینل کو سلامت رکھے مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو سلامت رکھے خصوصا مدنی سفر نامے کو سلامت رکھے اور اسلامی بھائی حاجی عبدالحبیب بھائی کی والدہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اللہ پاک جنرل تو فردوس دوست میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمید اور آپ کے والد صاحب کی طبیعت کے بارے میں معلوم آمید ہوا آمید اللہ پاک انہیں بے شفای گلی عطا فرمائے آمید آمید بیمار آمید مدینہ بنائے یہاں آم موجود سبھی اسلامی بھائیوں کے لیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بے حساب و کتاب مغفرت اور مدنی ماحول میں استقامت کی دعا فرمائیے گا آمید آمید آمید آمید آمید آمید بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے آپ نے مکے میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا مبارک فیر پر ہیں ہمارے لیے خاص دعا کریں کہ جلد پھر حاضری نصیب ہو جائے نیکسٹ بلال لطاری اور عرب شریف سے اس وقت ماشاءاللہ اللہ المکرمہ میں بھی اجتماعی طور پہ مدنی سفرنامہ نامہ جو سلسلہ ہے دیکھا جا رہا ہے اور تمام اسلامی بھائی عبد بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا گو ہیں اللہ کریم ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے امی, آمی, آمی, آمی, آمی بہت سنت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ جزاک اللہ جی آئیے مدنی چلنے کے ناظرین ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو مکہ پاک کا دکھاتے ہیں اللہ ہے جیارم ستنامہ زندگی کے حسین ترین نماز گزر رہے ہیں اور اللہ کے مدد سے مکہ مکرمہ میں جبل ان کے پاس ہم موجود ہیں اسی کے اوپر شور موجود ہیں نبی اکریم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے کچھ کے یہاں بھی گزارے ہیں کیسی مقدس کی سرزمین ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بار بار آنا نصیب فرمائے ہمارے ناظرین کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ عنا نصیب فرمائے حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ خلا ہو حضول علیہ اللہ کے ساتھ تھے اور حضور علیہ السلاح جب جو ہارش میں تشریف لے جانے لگے تو باہر کے سوراخوں کو سیدنا الصدی کے اکبر آش کے اکبر رضی اللہ نے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا اور پھر ایک سوراخ پر اپنا انگوزہ رکھ لیا یہ بھی ایک لمبی داستان ہے وہ آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن آئیے اس مقدس مقام کی زیارت بھی کیجیے یہاں پر ہم آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں اور ہمیں بھی یہاں بار بار آنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کی بار بار حاضری اس پاک جگہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے آئیے اس مقدس پہاڑ کو ہم اپنے ایمان پر گواہ بھی منا لیتے ہیں شیخت طریقہ میرے عالیہ سلت کا طرز عمل ہے مقدس مقامات پر جا کر آپ اپنے ایمان پر ہم کو گواہ بناتے ہیں تو اے جبل ارشور گواہ ہو جا کہ میں مسلمان ہوں میں سرکار علی گرام کا امتی ہوں میں حنزی ہوں میں قادری ہوں میں رضبی ہوں اور میں It is. اچھا میں کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ عبد بھائی جیسے کچھ یادیں ہوتی ہیں نا وہ کوئی پکچر آ جائے کوئی ویڈیو آ جائے تو تذکیرہ چھڑ جاتا ہے وہاں کا یار وہاں گئے تھے یا اپنے آپ کو اس قیم اس جگہ پہ دیکھنا اس مقام پہ دیکھنا تو یادیں آ جاتی ہیں یار یہاں پر یہاں پر تھا ایک تو یہ بات پوچھنی تھی کہ ماشاء پھر گفتگو اس قسم کی ہو جاتی ہوئی گھر پر یا جہاں بیٹھے میں دوست احباب میں اچھا یہ کہ جیسے ہماری پہلی حاضری ہوئی کسی نے آ کے بتایا وہ زیارت تھی ادھر گئے تھے پتہ ہی نہیں چلا یار زیارت کے بارے میں تو آپ ماشاء اللہ آپ کے ذریعے جو ہے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین نے کافی زیارتیں کی کچھ آپ کے ہیں کہ یار یہ زیارت رہ گئی ہے اگر یہاں پہ بھی حاضری ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے یا آپ جہاں سنتے ہیں آپ کو پتا چل ہاں میری زندگی کی ایک تمنا ہے اللہ کرے وہ جلد پوری ہو جائے قبلہ جو اول ہے بیت المقدس اس ہے کہ اللہ وہ دن لائے کہ آسانی کے ساتھ وہاں کی زیارت نصیب ہو آمد. کیونکہ ہم وہاں آفیشلی جا نہیں سکتے ویزا کے ایشوز ہیں اگر انشاءاللہ اللہ کرم ہوگا تو انشاءاللہ وہاں کی حاضری بھی نہیں سلسلے کے شروع میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عدنان شیخ بھائی کے بارے میں میں نے کوئی بات کرنی ہے جی میں عدنان بھائی کو ان سے ملاقات محفل میں ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھی بہت اچھا کلام پڑھتے لیکن سفر نہیں ہوا تھا جی تو میں نے بہت ان کو قریب سے دیکھا جب یہ بڑی رکت والے اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی میں نے ان کو بارہا اشک بار آنکھوں میں دیکھا دوسری میں نے ان کے اندر جو خوبصورت بات دیکھی نا ایک ہوتا ہے انسان سفر کے اندر میں نے کہا سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے چڑچڑا نخرے کرنے والا ہر کیونکہ ہم ساتھ کر رہے تھے سفر پورا کافلہ تھا کبھی کھانا لیٹ ہو سکتا ہے کبھی آرام میں کھل ہو سکتا ہے لیکن میں نے ان کو سب کے ساتھ نرم پایا میں نے دیکھا یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹیم مین ہے ماشاء ساتھ چلتے تھے کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں تھا نرم تھے شفیق تھے اللہ کریم آپ کو اور برکت ہمیشہ ایسے ہی رہنا بیٹا زندگی میں اگر ترقی کرنی ہے نا تو کبھی طنز کرنے والا ڈانٹنے والا بات بات پہ ناراض ہو جانے والا کچھ اسلائن پہ بڑا عجیب مزاج ہوتا ہے وہ بات بات پہ ناراض ہو ہے بھائی مناتے رہو تو میں جملہ کہوں گا شاید کسی کو برانا لگ جائے میری نیت کسی کو ہٹ کرنے کی نہیں ہے لیکن میں نے سیکھا ہے کہ دو کردار ہوتے ہیں ایک بھائی کا کردار ہوتا ہے اور ایک داماد کا کردار ہوتا ہے ہر داماد برا نہیں ہوتا ہم بھی دامادی ہی ہیں الحمدللہ لیکن جو ایک جس کو ٹیپکل داماد جس کا جس کے بارے میں ڈر ہی رہتا ہے سسرال والوں کو یار یہ ناراض نہ ہو جائے کھانا کھلا دو پنکھا صحیح کر دو ٹائم پہ آ جائے ٹائم پہ ناراضگی نہ ہو جائے یعنی ان کو بڑی فکر رہتی ہے اللہ ایسا داماد میں سے کسی کو نہ بنائے اگر میں کوئی داماد ہے بھی تو سسرال والوں کو یہ احساس دلا دے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں صبح بالکل مجھے بیٹے کی اتنا ٹریٹ کریں اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ کھانا شروع کر دیں اس ٹینشن میں نہ رہے کہ یہ نہیں آیا تو ناراض ہو جائے گا ہم ہاں اگر ایسے ہم دعوت اسلامی والے بھی ایسے داماد ہیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ ایک ٹپیکل داماد ہوتا ہے جس کے ناراض ہونے کا ڈر ہوتا ہے ایک بھائی ہوتا ہے جس کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں ہوتا زندگی میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کے رہو ان کے لیے ٹینشن بن کے نہ رہو پھر زندگی میں آپ بہت آگے رہیں گے بلد بلد کاموں بلد میں ذمہ داریوں میں ترقی ہوتی رہے گی لیکن جس ذمہ دار سے یہ ڈر ہونا کہ یار ناراض ہو جائے گا یار اس کو برا لگ جائے گا تو کیا اس سے مدنی کام کریں گے کیسے مشورہ کریں گے بڑے بہت بہت اہم بات کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور ٹپکل نہ بنائے ہمیں آسانی اللہ تعالیٰ بنائے رکھے اور اس پر عمر کی بھی توفیق تھا فرمائے عدنان بھائی کے سفر کی اور بھی بڑی بہاریں ادنانے کا سفر کریں گے نا سلسلے میں ادنان بھائی آپ ٹھیک ہے جی مدنی چلن کے ناظرین رکنی شرا نے ابھی ایک مدنی مشورے میں بھی جانا ہے لیکن جانے سے پہلے صفح یہ تو بتا دیں کہ اگلا جو مدنی سفر نامہ ہوگا سلسلہ منگل کو اس میں آپ کیا لے کر آئیں گے ہائے ہائے مکے کے بعد تو یقیناً لازم ہوگی اب ذکر مدینہ کرنا ہے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر اس بستی کا تذکرہ ہوگا مدنی چرن کے ناظرین اگلے منگل کو ذکر مدینہ ہوگا مدینے شریف کی حاضری کے مدنی گلدستے ہوں گے مدینہ شریف کی حاضری کے لمحات ہوں گے مدینہ شریف کا سفر انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے تصوراتی دنیا میں خیالاتی دنیا میں تصوری تصور میں آپ کو مدینے لے کر جائیں گے مدنی سفر نامہ اگلے منگل جو ہے مدنی سفر میں بامسمہ ہو جائے گا سلسلہ نمبر بھی انیس ہوگا تو کیا بات ہے کیا بات ہے تو مدنی چینل کے حاضری اگلے منگل کو مدینہ شریف کا سفر آپ لوگوں نے سب نے ہمارے ساتھ کرنا ہے اور سلسلے کو خود بھی دیکھنا ہے دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو بھی ہماری قبولیت کا درجہ بنائے اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے ہماری بخشش کا دریا بنائے اور اللہ تعالیٰ مزید اس طرح کے اچھے اچھے سلسلے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے اور رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو اللہ تعالیٰ درازی عمر برخت اطاف بالخصوص والد صاحب کے لیے دعا کریں ان کے اللہ تعالیٰ ان کے والی صاحب کو آمین تندرستی عبدالحبیب بھائی, بھائی آپ ہاں ایک کلام اپنے سلسلے میں مختصر سا شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلا ہمارا جو سلسلہ ہوگا محنت کا شکر رمضان کچھ اس کے حوالے سے بھی عابد باپو سے گفتگو کریں گے آشاء پرسورسلم دیکار کبھی اللہ ایک روز ہو گجا نا سر کا He may